السلام علیکم و اللہ استفلال عربي انقليسامي الوطني استفلال عربي انقليسامي اللهم کرتا کہ نہیں سنائی ہیں اگر کوئی مشکل آ رہی ہو نا کوئی مشکل آ رہی ہو تو وہ کئی کتابیں مل جاتی ہیں میں ایک کتاب کا نام لیتا بھی رہتا ہوں انوارالشرفیہ انوارالاشرفیہ ٹھیک ہے یہ میرے استاد صاحب کی جو لکھی ہوئی کتاب ہے انوار الشرفیہ اس میں گردانیں دیکھ لیا کریں بعض جگہوں پہ ہوگی تھوڑی سی وہ پرنٹنگ کی غلطیاں ہیں چھوٹی موٹی ذرا پروف ریڈنگ میں غلطیاں رہ گئی ہیں بعض جگہوں پہ اکثر جگہوں کے اوپر یعنی کافی حد تک بہتر ہے وہ زیادہ لیکن بعض جگہوں پہ کوئی رابط کی کوئی غلطی وغیرہ آ جاتی ہے لیکن ویسے زیادہ تر وہ بہتر ہے تو اس کو دیکھ لیا کریں اچھا جی اب آ جی باب تم بروزن فعالا یا فیلو فعال یا فیلو ماضی میں اینکل اور مقصود جیسے ذرا یہ کیسی کردان ہوگی بہت خیال سے پڑھنے اس کو بہت خیال سے اچھا دیکھ دیکھ کے ذرا با یذریب ضربند فاؤ ظاربن و ضوری بزرب ذربند فاو مضروبن علام الرمین ٹھیک ہے نا وہاں پہ کیا تھا علام منو انصر وہاں پہ ینسرو تھا تو یہاں پہ کیا آ گیا یژریب یزربو آ گیا علام رومین تذرب عظرف مین و مضرب ان وہاں پہ ہم دیکھا تھا ادھر ہم کیا پڑھیں گے مذرب والا، جنز، مينو ایسی گردانے کرتے ہیںوری بازی بہری بتری بت اپنا نہیں نی بالی آگی لائی بولا بولنا بولا نصرہ جہد بالری بولنا تصری بولنا بولا نصرفا لام ساتھ فصل نمبر چار میں یہ تو تھی فصل نمبر چار النفی تاکیب بلند تھی النفی جہد بالم مجھ لا دوسرا دوسرا دوسرا بننا لا پننا لا بانے لا بننا لا بانے لا تصری بننا بانے پنری بننا بننا بنناب نہ دوسرا بن نہ بندرا دوسرا بن ٹھیک ہے امر کی امر غائب کی آٹھ اور چھ کروں گا یوسرفرف نالی یوسرف بننا یوزرف جو ساری کریں آ گئی ہیں ٹھیک ہے اب امر حاضر کی کرتانا سکیلا اسی کی امر حاضر سارے جا رہے هي غب ما روفتنا. لا يزريب لا يزبان لا يزري لا تزريب لا تصريبان لا يزرينا لاظب لا نظب لا يزريبان لا يزريبان لا يزبان على لا يزرينان لا أزريباننا نزريبةخفية لا يزريبان لا يزون لا تصريبا لازبان لازبان. ٹھیک ہے اب اس کے مجھے غائب غائب علی گڑھ تھی اب حاضر نہیں معروف لا تذریب لا تذری لا تصری لا سکیلا لا تذریبان مجھ کا ابانی جی اس میں مکمل گئی کتنی آسان ہے وہ تو سانسی گردان تھی ختم ہو گئی بس احتیاط کرنی ہے یہ بس اس کو احتیاط سے ذرا پڑھنا ہے پھر اس کے مستر آئیں گے انشاء اللہ وہ پھر ہم کل کریں گے غسال یق سیل یظلم ظالام و ظلم غالبا یغب یغلب غلبن ضالا سا یجلیس و